الحمد لله رب العالمين بالصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد و الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون صدق الله مولانا العظیم صدقہ رسول نبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منوغ قلوبنا بالقرآن قرآن وزین اخلاق بالقرآن قرآن وادخل نلجن اطب القرآن و بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبر بها رب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على ذكر صادق تعالى محبوب السلام السلام علیکمی فارغ نشینی بروں آور سارس بردے یمانی کے روئے تست صبح زندگانی ادیم تائف نال نپاقن شراکز رشتہ ماکن ماقن چاشد گر کن سوئم نگاہ ہمیشہ گر نباشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزاران جی بدیل اندر بشر بہرے حق سو غریب یا یک یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق قل خذ یدی ساحلنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وج ہے کل منیر و فرل قمر لایوم کے نسنا و کما کان بعد بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حبت و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجد الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کی ششحات بھی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 سرور لالہ رخاں نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہے خوباں شہن شاہ حسینہ تتیمائے طوراں سر خیل زہرا جمالم جلوائے صبح ازل نور ذاتِ لنگ جزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا ما اوہا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 برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃۃ المبارک کو وہ چراغ بجھا جس کے دم سے جہاں میں اجالے تھے میرے والدے محترم شیخ طریقت استاذی المکرم اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے انّا للہ ہے و انا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہ ہماری شریعت کا دیا ہوا سبق ہے جب تکلیف پہنچے کوئی مصیبت نازل ہو اس کا احساسات ضرور پیدا ہوتے ہیں غم کے اظہار کے چار ذریعے ہیں دل کا غم آنکھوں کا غم زبان اور ہاتھوں کا غم دل کا غم اور آنکھوں کا غم رحمان کی طرف سے ہے زبان کا واویلا اور ہاتھ سے کام لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے لے سمنا منظرب الخدودہ و شک الجوبہ ودا بداول جاہلیہ فرمایا جس نے گرے بان پھاڑے چہرے پہ تماچے مارے بال نوچے اور جہنوں جیسی باتیں کی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع شریعت ہمیں جو ضابطے دیتی ہے انہی ضابطوں میں ہمیں رہنے کی تلقین کی گئی اللہ ہمیں ہر زندگی کے مرحلائے مسرت ہو یا وہ مرحلہ غم ہو شریعت بیزا کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہے مجھے یہاں گفتگو کرتے ہوئے دو ماہ بعد پورے سولہ سال بیت جائیں گے میں تیس دسمبر انیس سو بانوے کو یہاں پہلی گفتگو کی تھی اور اس وقت سے جب میرے سامنے صرف پینسٹھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے آج تک سینکڑوں ہزاروں بیانات آپ بھی سن چکے مختلف لوگ بھی دین کے موضوعات پہ قرآن مجید کے درس کے حوالے سے احادیث کا بٹتا ہوا نور روشنی اور اجالے آپ پا سکے جو توفیق ہوئی میں آپ تک منتقل کیا اللہ سب کچھ قبول فرمائے میرے والد گرامی سے میرا رشتہ باپ بیٹے کا بھی ہے استاد اور شاگرد کا بھی ہے مرید اور پیر کا بھی ہے وہ میرے پدرے گل بھی ہیں اور میرے پدرے دل بھی ہیں تو ظاہر ہے شیخ اور استاد ہونے کے ناتے سے اور باپ ہونے کے ناتے سے اگر میں ان کا تذکرہ مختلف خطبات جمعات یا دیگر مواقع پہ کرتا تو یہ مجھے حق پہنچتا تھا لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے بارے میں یہاں ممبر پہ کوئی گفتگو نہیں کی چونکہ ان کی تلقین تھی گو دل میں آرزو بھی پیدا ہوتی ایک تو ان کی تلقین کے میری مدھ ستائش نہ کی جائے اور دوسرا ویسے بھی میں یہاں زیادہ تر جس عنوان سے گفتگو کرتا رہا وہ درس قرآن اور درس حدیث ہی ہے اس لیے سولہ سال میں ان کی شخصیت اور ان کے تعارف کے حوالے سے موقع مجھے نہ ملا یا میں کس آپ کی شخصیت کے حوالے سے کبھی یہاں کوئی بات نہیں کی لیکن اب میرا جی جا رہا ہے کہ آج کی اس نشست میں میں کچھ اپنے والد گرامی کے حوالے سے اپنے شیخ کامل کے حوالے سے اور اپنے استاد المکرم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں باتیں بھی انشاءاللہ وہ کروں گا کہ جس سے ہماری تربیت وابستہ ہے میرے والد گرامی انیس سو چودہ یا انیس سو سولہ گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے संत سمتھ واقعہ ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی تھی ابھی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا وہاں طبیعت چونکہ کافی حساس تھی چند دنوں کے بعد جب سکول گئے تو قلم پکڑتے تھے تو ہاتھ جمبش کرتا تھا استاد بہت مہربان تھے انہوں نے گھر بیچ دیا اور ہماری دادی محترمہ کو پیغام بھیجا کہ اس بچے کو بھی گھر رکھیں جب ضرورت ہوگی میں خود آ کے لے جاؤں گا ایک سال کے بعد وہ دوبارہ گھر سے آ کر ان کو سکول کے لیے دوبارہ لے گئے اور وہاں انہوں نے جو سکول تھا تعلیم مکمل کی اور یہ پانچ گاؤں تھے جو مسلمانوں کے گاؤں تھے باقی ارد گرد جو گاؤں تھے وہ سکھوں یا ہندوؤں کے تھے تو یہاں پانچ گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے شاہ جی کے نام سے لوگ انہیں یاد کیا کرتے تھے تو ان کے پاس بیٹھے اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے ہی حاصل کی ان کا ہلکا ارادت کافی تھا اور وہ مہینہ مہینہ غائب رہتے تھے مری کے پاس دوروں میں تو مختصر اور چھوٹی عمر کے اندر والد گرامی کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا ابا جی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندو اور سکھ بھی میاں جی کہہ کے پکارتے تھے لہل نہار بیتتے گئے آٹھ بھائی اور دو بہنیں ان افراد پہ مشتمل یہ خاندان تھا لیکن چار بھائی وہیں انتقال کر گئے ان میں سے دو بھائی جوانی کے عالم انتقال کر گئے اس کے بعد جب تقسیم ہند ہوئی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے سانگلا ہل اسٹیشن پہ جب اترے تو اس وقت آپ کے پاس جو آپ کا بیٹا تھا جس کا نام عبد الحمید تھا سفر کی سہوبتیں اور وہ سارے دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بچہ انتقال کر گیا کچھ عرصے کے بعد ہماری وہ والدہ بھی اس دنیا پانی سے کوچ کر گئی پھر آپ نے اسی گھر میں دوسری شادی کی تو یکے بعد دیگرے دو بیٹے پیدا ہوئے لیکن وہ بھی دائی اچل کو لبیک کہہ گئے پھر ہماری ایک ہمشیرہ ہماری اسی والدہ کے بتن سے پیدا ہوئی اس کی عمر پانچ سال تھی کہ ہماری وہ والدہ بھی انتقال فرما آ گئی والد کے رامی نے اب یہ عزم کر لیا کہ میں اب زندگی تجرب میں گزاروں گا اس دوران وہ باقی علوم یہاں ان کی تکمیل کر چکے تھے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قبلہ سید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حزب الناف تو آپ نے عزم کر لیا چونکہ آپ کی جو ہمشیرہ تھی ہماری پھپھو لگتی تھی وہ بھی بیواہ ہو گئی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ میری اس بیٹی کی یہ پرورش کر دے گی اور میں اب زندگی یکسو ہو کے دین کے لیے گزاروں گا لیکن جب پانچ سال گزر گئے اس بات کو بھی ہماری دوسری والدہ کے انتقال ہوئے ہو تو پھر جو کچھ ملنے والے تھے ابا جی کے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ پھر شادی فرمائیں تو پہلے تو انکار ہوا لیکن یہ غالباً باسٹھ یا اکاسٹھ کی بات ہے کہ ہمارے والد گرامی نے پھر جو ہے وہ تیسری شادی فرمائی اور وہ بھی میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی ہوش میں انہیں دیکھا ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب رشتے کے لیے گیا تو بستی سے باہر ایک شخص جو ہے وہ بیسیں چلا رہا تھا کیونکہ میں نے رشتہ کرنا تھا اور مجھے تجسس تھا میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کے معلومات حاصل کرنے چاہی تو اس نے کہا کہ ہمارا تو اس سے بہت سخت مسئل کی اختلاف ہے لیکن ہمارے اس پورے علاقے میں اس شخص کے کردار کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے تو میرے نانا جی فرمانے لگے کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کر لیا اور جمعت المبارک پڑھا اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میرا وہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل قطعی ہو گیا ہمارے جو ننیال ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے اور یہ مہاجرین سے ہمارے والد کے رامی اور آپ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس دور میں مہاجرین اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے باہم بہت زیادہ جو ہے وہ فرق اور نفرت موجود تھی لوگ پناہ گیر کہتے تھے مہاجرین کو تو ہمارے جو خاندان تھے ننیال کے تو اس خاندان میں مخالفت بھی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ پناہ گروں کو بیٹی دے رہے ہیں عمر کا بھی فرق تھا لیکن بہرحال میرے نانا جی صاحب نظر تھے اور بڑے ہی نیک اور پاتسہ لوگ تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد دو ہمشیرہ پیدا ہوئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا یہ بات والدہ گرامی نے مجھے خود سنائی ساری زندگی ابا جی نے اپنے بارے اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کی زبان کو روکتے لیکن یہ بات میں نے ابا جی کے زبان سے دو مرتبہ سنی ایک مرتبہ صرف آٹھ دس لوگ تھے اور قرآن مجید کی تفسیر تھی عزیز علیہ ما انتم پر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بات سنائی کہ نبی پر مومن کی تکلیف شاک گزرتی تو اس وقت آپ کی حالت عجیب سی ہو گئی اور جب آپ نے یہ بات بیان کی تو آپ کا چشمہ دور گرا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور ہم سارے ڈر گئے کہ تن بج کو کیا ہو گیا تو ایک مرتبہ تعلیم و تعلم کی گزر سے جب میں گزر رہا تھا تو میرے میں تھوڑی سی کمزوری آئی پڑھنے کے حوالے سے تو مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو میں تو جو ہے تمہارے بارے میں انتہائی محبت کے جذبات رکھتا ہوں اور میں نے تمہیں جو ہے وقف کیا ہے دین کے لیے تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو جب ہمارے وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابا کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ میرے لیے انتہائی مشکل اور پریشان دن تھا چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر جوان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے اپنی دو ازواج کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتارا اور اس سے قبل جو ہے وہ تین بیٹے لہد میں اتار چکا تھا تو بیٹا فوت ہوتا تو اس کے بعد ہماری وہ والدہ بھی چلی جاتی تو کہا کہ مجھے پھر وہ بیٹا فوت ہوا تو سخت دکھ ہوا تو اس دن ایسے تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یعنی صبر کا پیمانہ چھلکنے کو تھا ابا جی فرمایا کہ میں پھر جب رات کو سویا بخت جا تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی کرتے تھے دو مرتبہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا اس کے بعد بات میں یہاں مختصر کرتا ہوں کچھ عرصہ کے بعد حج و زیارت کے لیے ہارا میں حاضر ہوئے تو جب یہ انیس سو اکہتر کے آخر کی بات ہے تو ان دنوں کے اندر چار چار ماں تین تین ماں لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز پہ آپ نے سفر کیا تھا تو دوبارہ جو زیارت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت میری عمر اکیس دن تھی ابا جی کو وہاں اطلاع پہنچا دی گئی کہتے ہیں میں اس وقت حرم کے سہن میں تھا تو مجھے صاحب نے جس نے فون سنا اس نے آ کے مجھے حرم میں بتایا تو کہتے ہیں میں دوڑ کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا ایک تو میں نے زندگی کی دعا مانگی اور دوسرا میں نے عرض کی کہ مالک میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے اور درویش اور عالم بنے یہ مجھے ابا جی نے دو مرتبہ اسی مقصد کے لیے مجھے یہ بات سنائی تھی ورنہ شاید وہ زندگی کے اس راز کو بھی اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے لیکن یہ بات مجھے احساس دلانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جب سنائی فرمانے کے اس کے بعد میں بازار گیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی تحفہ خریدوں تو ظاہر ہے بچے اور بچوں کے لیے کھلونے لباس کپڑے خریدے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا میرے دل میں کئی طرح کے کی خیالات تھے کیا خریدوں تو کتابوں والی دکان آ گئی تو میں اس پہ چڑھ گیا تو امام جلال الدین سے یوتی کی مصنفہ حدیث رسول پر مشتمل کتاب القسائس القبرا سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے تحفہ خریدا اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہو اسمبلی اور میرے والد کے نے جب مجھے یہ بات سنائی اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے تحفہ یہی خریدا تھا اور یہی میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہ شاہو نے ان کو اور بھی اولادیں دیں میری نو ہمشیرہ ہیں جو باقاعد حیات ہیں اور ایک دس سال عمر میں چھوٹا میرا بھائی جس کو آپ سارے جانتے ہیں احمد رضا آپ کی مصطفی ہم دو ہی بھائی ہیں تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد کپڑے کا کام شروع کیا کاموں کی میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مختصر سی دکان شروع کی اور اس کو ساری زندگی مختصر ہی رکھا سینتیس سال بلا ناغا دلائل الخلاط کا وظیفہ انہوں نے کیا اور یہ چونکہ ہم نے ان کو عمر کے آخری حصے میں دیکھا ہے جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت ابا جی کی عمر ستر سے اوپر تھی تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ان کے جوانی کے عالم کو یا اس دور کو نہیں دیکھا اس دور کے اثرات ہم نے ضرور دیکھے چونکہ جب وہ مسنت پہ بیٹھے اور تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے تو آپ نے جتنے بھی بستی کے لوگ تھے دیہات کے لوگ تھے تین سو سے چار سو گھروں تک مشتمل ہمارا وہ گاؤں ہے آپ نے دیکھا ہے سب نے تو انہوں نے سب لوگوں کو بلا کر ایک عہد کیا کہ میں کوئی روٹی کے ٹکڑے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرا مقصد کوئی اور ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ عزم کریں کہ آپ دینی معاملات میں میری معاونت کریں تو انہوں نے وہ تحریر لکھی جس کے اندر ہر غیر شریک کام امر بالمعروف اور نہیں نلمن کر کے تقاضوں کے بالکل تحت ان سب لوگوں سے معاہدہ لیا کہ ہماری بستی میں نہیں ہوگا اور اس سے تمام برادریوں کے لوگوں سے دستخط لیے وہ تقریباً ساٹھ ستر لوگوں کے دستخط وہ میں نے بار بار رجسٹر کبھی ابج مجھے دکھلا بھی دیتے تھے تو میں نے دیکھا ہے وہ تو اس کے اندر یعنی یہاں تک کہ باجا گاجا بھی ہماری بستی میں نہیں آئے گا کوئی شادی ہو برات ہو تو یہاں باجا بھی نہیں بجے گا باقی اور بہت سارے معاملات تھے بستیوں میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب پر سخت پابندی لگائی اور جو ہے وہ شریعت کی حاکمیت کا عملی وہاں ظہور ہوا اور صرف چور چوری کرے تو ہاتھ کٹتے ہیں اور جو ہے وہ قصاص کی سزا قتل ہی ہے یہ معاملے تو عدالتوں میں مشتمل ہے اس سے نیچے نیچے جو کچھ بھی تھا تقریباً وہاں کنٹرول انہوں نے کیا اور اس تحریر پر پورے چالیس سال پھر پہرا دیا اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ میرے باپ کی بہت بڑی کرامت ہے یہ ادارت المصطفی کا آپ جہاں تعارف پڑھیں تو سارا لکھا ہوتا ہے احیاء سنت ترویج شریعت کی روحانی تحریک تو احیاء سنت اور شریعت کی ترویج یعنی شریعت کو عملی رواج دینا یہ تصور اور یہ آئیڈیا میں نے اپنے بزرگوں سے لیا انہوں نے اس بستی میں عملی طور پہ جو ہے وہ کر کے دکھایا اور ساری زندگی وہاں سے نہیں نکلے فرماتا ہوں, میں نے اس بستی کی سلاگت ہو جائے تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے تو یہی ان کی خواہش رہی تھی اور اس سلسلے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کام کیا اور چالیس سال تک انہوں نے اس تحریر پر جو ہے وہ پہرا دیا اور کسی کو اس سے ہٹنے نہیں دیا اور یہ ایک بہت بڑا ان کا کام تھا اور ہماری اس بستی کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے یعنی آج تک کوئی قتل ہی نہیں ہوا ہے ورنہ دیہاتوں کے اندر جب برادریاں ہوتی ہیں یہ آپ اپنے لوہیا والا کو دیکھ لو چھ ماہنے گزرتے کہ یہاں کیا فساد پپا ہو جاتے ہیں لیکن پورے جو ہے وہ ساٹھ سال ہو گئے ایک قتل بھی کبھی نہیں ہوا <سؤال> یعنی امن معاہدہ بھی تھا اس معاہدے کے اندر امن معاہدہ بھی تھا اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو درمیان میں جا کے ابا جی کھڑے ہو جاتے تھے اور الحمدللہ ان لوگوں نے جو حیا ان کا کیا اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے ان کی بات کو مانا کبھی ٹالنا نہیں تھا وہ دور بھی خیر بھلے تھے آج تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا وہ حالات بھی نہیں رہے لیکن بہرحال انہوں نے چالیس سال تک جو ہے وہاں شریعت اسلامیہ کی حدوں کا پہرا دیا اور دین رسول کے ڈر بجائے اور حضور کے دین کی نوکری کی اور کام کرتے تھے کپڑے کا شروع کر لیا آخر میں تو اور وہ بھی بالکل معمولی میں نے عرض کرنے لگا تھا دلائل الخرات کا وظیفہ یہ ڈیڑھ دو گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے روزانہ کی منزل کو اور سینتیس سال اس کا ناغا بھی نہیں ہوا بلکہ جب فالج کا حملہ ہوا تو ان دنوں کے اندر مجھے فرمانے لگے کہ اشارہ کیا زبان میں لکنت آ اور پڑھا نہیں جاتا تھا تو فرمانے لگے کہ میرے سامنے جو ہے وہ اس کو پڑھو تم کھڑے ہو کے تاکہ میں سن تو سکوں تو میں نے آٹھ دن جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ دلالخرات کا وظیفہ پڑھا لیکن مجھے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا یعنی کہ وہ ایسی دقت تھی اس میں اور وہ چونکہ وظیفہ ان تھا, تھا میں تو صرف قاری تھا تو وہ آٹھ دن زندگی کی وہ لذت میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں جو میں نے ان کے سامنے عبد الََََََََََََََََََََخلافہ پڑا ہے اللہ یا رسول اللہ تو یہ ان کا معمول تھا صبح نو دس بجے وہ جاتے تھے اور عصر کی نماز کے وقت بہار صبح دکان کو بند کرتے تھے دکان بند کر کے نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میری قسمت کا جو گاہ کے اللہ اسی وقت بیچ دے گا اور ذمہ داریاں بہت ساریاں تھیں اور یہ آسان کام نہیں ہے توکل بہت بڑی دولت ہے جب انسان کے حالات عجیب ہوں تو پھر بعض جو ہے وہ قدم لرزش لے جاتے ہیں یعنی صرف ایک ہم کی شادی ہوئی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالی اور آٹھ ہمشیرہ اور ہم دو بھائی تھے جن کی شادیاں ہونے والی تھیں اور اس کے بعد پھر ایک ہمشیرہ کی اور شادی ہوئی پھر سات ہمشیرہ اور ہم دو بھائی تھے اور ابا جی انتہائی بڑھاپے کے عالم میں تھے لیکن اس کے باوجود اصل کے وقت آ جاتے تھے اور اپنے معمولات پہ ہوتے تھے اور صبح و روزانہ ایک سے لے کر ڈیڑھ گھنٹے تک درس قرآن دیتے تھے فجر کی نماز کے بعد اور اٹھارہ سال کے اندر پورے قرآن کا درس دیا ہم اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنے لگے تو پھر نہیں شروع کیا فرماتے تھے شاید میں پورا نہ کر سکوں میری طبیعت اب اتنی جو ہے وہ کمزور ہو گئی پھر قرآن مجید کی آیات منتخب آیات پہ درس دیتے تھے یا ایو الذین آمنو لا تکونوا کالذین آمنوا موسی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا درس کئی مہینوں چلتا رہا تھا روزانہ ایک گھنٹہ اس پہ درس دیتے تھے پتہ نہیں اللہ نے سینہ کتنا کشادہ کر دیا تھا تو یہ ان کا معمول تھا زندگی کا یہاں گوجرانوالہ مارکیٹ سے وہ کپڑا خریدتے تھے ہمارے وہ جن لوگوں سے انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے وہ بے پناہ ابا جی کے ساتھ اس میں اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں کچھ تو فوت ہو گئے شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل وہ جمعے کے دن جو ہے وہ یہاں سے جا کر جو ہے وہ گاؤں میں ابا کے پیچھے جمعہ پڑا کرتے تھے کاروبار بھی تھا لیکن یعنی وہ کہتے مجھے اور کہیں تسکین ہی نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل الفا تو یہاں سے جاتے ان دنوں کے اندر یہ چونگیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی تو کاموں کی سے ادھر ایک راستہ مڑتا ہے تقریباً دو تین کلو میٹر ادھر سے جو ہمارے گاؤں کی طرف چلا جاتا کاموں کی کہ بلدیا کی دودھ سے پہلے ہی وہ جگہ آتی تو اگر کاموں کی چلے جائے تو وہ دو چار پانچ روپے ان دنوں کے اندر کافی تھے دس روپے بھی کافی تھے اس کی چنگی بھی دینا پڑتی تھی پھر زیادہ ابا جی کو پیدل تو کوئی نہ جانے دیتا تو تانگے کے اوپر وہ کپڑا وغیرہ بوری رکھتے اور آپ بھی اس کے اوپر بیٹھتے تو اگر تانگے والا کرایہ نہ لیتا اکثر ٹانگے والے نہیں لیتے تھے لیکن ابا جی کو یہ گوارا نہیں تھا وہ فرماتے تھے یہ بھی تو مزدوری کر رہے ہیں میں بھی مزدوری کر رہا ہوں تو اس لیے آپ جو ہے وہ شہر سے باہر ہی ادھر اتر جایا کرتے تھے گاڑی سے ان دنوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلتی تھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں سے اور وہ کاموں کی تک جایا کرتی تھی چھوٹی گاڑیاں تو یہاں اتر جایا کرتے تھے اور اس کے دو فائدے تھے ایک تو یہ پانچ دس روپئے یہ چنگی کہ یہ بچ جائیں گے اور حدود میں داخل ہوا تو پھر شرم چونکی دینا پڑے گی تو دوسری بات کہ وہ جو ٹانگے والا اگر فری لے گا تو وہ بھی مزدوری ہے اور اگر میں دوں گا تو اور خرچہ اس پہ آئے گا اور یہ خرچہ ظاہر ہے میں جن کو بیچوں گا یہ ان پہ پڑے گا یہ اس دور کی بات ہے جب انہوں نے جو ہے وہ دکان منتقل کر لی تھی گاؤں میں یعنی جب انتہائی بوڑھے ہو گئے اور چلنے کی سکت بھی کمزور ہو گئی تو پھر وہ کاموں کی سے وہ دکان اٹھا کر گھر کی کے اندر رکھ لی اور یہ وہ توقل کا دور تھا کہ دکان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے اگر کسی نے کوئی سودا لینا ہو تو دروازہ کٹکھٹانا کھٹ پڑتا تھا پھر کھولتے تھے کپڑا دیتے اس کو رخصت کرتے پھر قرآن پھول کے بیٹھ جاتے اور ان کی منزل پھر قرآن ہی رہی ہے ساری زندگی الحمدللہ تو وہاں سے یہ اتر کر کے تو وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اس بڑھاپے کے عالم کے اندر وہاں سے تین میل بنتا لیکن یہ میں بات آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ مسجد کا جتنا بھی انتظام و انسلام تھا وہ خود کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد کی صفائی بھی خود کرتے تھے جب شہری کے وقت جاتے تھے یہاں بیٹھے اجی تاج دین صاحب یہ جو ہمارے جمعے کی اذان دیتے ہیں انہوں نے پچاس سال جو ہے وہ جمعے کی اذان میرے باپ کے خطبے کے بعد دی ہے اور اتفاق سے جب میں ادھر آیا تو یہ بھی ادھر آ گئے اس دن سے یہاں دے رہے ہیں اور بڑی دور سے آ کے یہ وہاں کافی دور سے تین چار میل تھا غالب کا وہ وہاں سے آتے تھے اور آ کے جمعہ پڑھتے تھے رضان دیتے اور سحری کے وقت بھی وہ آتے تھے کتنے لوگ تھے کہ جو جب آتے تھے مسجد میں تو وہ کپڑے اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے کپڑے اور کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی آواز سنیں اور پھر جو ہے وہ سب سے پہلے کتنے لوگوں کی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے سب سے پہلے تجد کے وقت ہم اگر زیارت کریں تو سب سے پہلے اپنے شہر کی زیارت کریں یہ ساری زندگیوں لوگوں کا معمول رہا ہے اور آج کل میں یہ بات مشکل تو ہے کوئی شخص اپنے پہ نہ سمجھے لیکن حقیقت ہے آج پیرانے الزام کہتے ہیں کہ ایک رکھ رکھا ہونا چاہیے لیکن تا, تب لوگوں کے دل کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی میں یہ وہ جو پروٹوکول جسے کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں لیکن بے پناہ ادب تھا اور جب وہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں آ کر کوئی وہ گالی نہیں دیا کرتے تھے جب انتہائی غصے میں ہوتے تو ان کا چہرہ سرخ ہوتا اور یہ کہتے رہا بیڑا تر جائے یہ ان کا غصہ اور ہم بچپن میں اس گالی سے ڈلتے تھے لیکن جب شعور سنبھلا تو پھر سمجھ یہ گالی تو نہیں یہ تو دعا ہے بیڑا تر جائے ڈوب جائے تو نہیں نا پھر پتا چلا یہ گالی نہیں ہے دعا ہے تو یہ تھی ان کی طرف لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ تھر تھر جو ہے وہ کامتے تھے یہ جو ہے وہ ان کی حالت تھی تو مسجد کا بات کر رہا تھا کہ سارا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے حتیٰ کہ یہ لارڈ سپیکر بھی خراب ہو جاتا تو لاہور ہال روڈ پہ وہ لارڈ سپیکر خود اٹھا کر لے کر کے اس کو صحیح کروا کے لاتے ایک بات ایسا ہوا کہ میں بالکل چھوٹا تھا کہ مجھے آپ اپنے معاملات میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے چونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور یہ بالکل ابتدائی حصے میں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہو, ہے اور سولہ مارچ انیس سو کی میری پیدائش ہے اور ستر میں تحریک نظام مصطفیٰ کی چلی ہے اور ان دنوں کے اندر تو گولیاں برستی تھی لیکن مجھے انگلی اٹھا کر ان جلوسوں میں لے کے جایا کرتے تھے اور مجھے وہ پورا طرح تو منظر یاد نہیں ہے لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور سینا تان کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں وہ کچھ کچھ باتیں جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ شعور میں جو ہے وہ موجود ہے تو اس طرح بہت سارے کام مسجد کے صفائی کو مجھے خود کہتا تھا خود کہہ تاکہ جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آئیں تو مجھے ساتھ لے گئے میں جو بات سننے لگا ان کی زندگی کی احتیاط کی سیالکوٹ سے مزدے چلتے تھے غالباً اتفاق ٹرانسپورٹ سروس نام تھا ان کا اس زمانے کے اندر شالمی جو ہے وہ بانسا والا جو بازار ہے اس کے آگے وہ ان کا اسٹاپ ہوتا تھا اور وہاں سے اتر کر کے جو ہے وہ بانسا والا بازار سے گزر کے یہ جو ہاسپٹل اس کے قریب سے گزر کے ہال لوڈ جا کے وہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ صحیح کروایا کرتے تھے اب ہم جا، وہاں جا کے مزدے سے وہاں اترے یہ جو ایمپلیفائر ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ اس وقت کافی بھاری ہوتے تھے تو وہ میں نے خود اپنی کمر پہ اٹھا لیا اور جو یونٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ ایک تھیلے میں تھے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا میری عمر اس وقت سات آٹھ سال ہوگی نو سال ہوگی دس سال ہوگی تو ہم وہ لے کر چاہے تھے بار بار مجھ سے پکڑ لیتے پھر مجھے پکڑا دیتے پھر پکڑ لیتے وہ شاید تربیتی معاملات تھے تو واپسی پہ بھی ایسا ہی ہوا حالانکہ وہ کافی فاصلہ بن جاتا ہے تو میں نے ایک بات ابائی جی سے کہی میں نے کہا کہ ابا جی کہ اگر ہم رکشہ لے لیں یہاں سے اور وہاں چلے جائیں کافی فاصلہ ہے تھوڑا سا ہے نا جب واپس نکلے تو میں نے کہا کہ رکشہ اگر لیں تو تھوڑا سا فاصلہ ہے تو مجھے جی ابائی جی نے جو بات کہی ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑی بات ہے. فرمانے لگے کہ میں اپنا سامان جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا کے وہاں سے گاؤں لے کے جاتا ہوں اور مسجد کے سامان کے سامان لیے رکشا لے لوں اور اگر میں خود لینا چاہوں تو میں بیٹا اس کی استطاعت نہیں رکھتا اور اگر مسجد کے خرچے سے میں لوں تو وہ جب میرا اپنا معمول نہیں ہے تو اب مسجد کے بل پہ جو ہے وہ میں اگر اس ایسا کروں تو یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تو پیدل جاتے اور پیدل آتے اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جو ہے وہ یہ کام میں خود کیا کرتا تھا اور مسجد کی ساری صفائی میں نے اپنے ذمے لی تھی اور الحمد انہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی اور یہ ترغیب دی تھی وہ کہتے تھے صاحب زیادہ نہ بڑھو بندے بڑھو اور الحمدللہ اور ہمارا شوق ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے وہ بس بیعت آپ نہیں کرتے تھے یعنی باوجود خلافت کے صرف سو کے قریب لوگ ہیں جو ساری زندگی میں آپ نے بیعت کی ہماری شدید خواہش ہوتی تھی کہ بندہ آیا ہے خواہش کی ہے دو دو سال ہو گئے پیچھے لگے ہوئے خود میں نے تین سال کے بعد یا وہ بڑی مشکل سے آپ نے جو ہے مجھے قبول فرمایا شاید وہ تربیت کے لیے ایسا تھا ورنہ میرا تو مقصوم ہی وہ تھا ہمارا ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں ہلکا ہو لیکن آپ اس کی ممانت کرتے تھے وہ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن جب خود اس پہ آئے اور بیٹھے اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی دیر تک کسی شخص کو کسی کو بیعت نہیں کرنا چاہیے جب تک لوہے محفوظ پہ دیکھ نہ لے یہ شکی ہے یا سعید ہے اگر وہ شکی ہے تو پہلے اس کی ثقافت سعادت میں بدلے پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرے اور فرمایا کرتے تھے میاں میں تو اس قابل نہیں ہوں لہذا میں بیعت کیوں کروں تو یہ کہا کرتے تھے اور پھر اگر کوئی بڑا زور لگاتا تو بیعت کرتے تو اس کو یہ فرماتے میاں میری خواہش یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ تو باقی جو معاملات ہیں وہ تو میں اس قابل نہیں ہوں وہ کس مقام پہ تھے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جب آخری بار وہ اعتقاف بیٹھے اور میں یہاں اعتکاف بیٹھا ہوں یہ تقریباً اس کے بعد وہ نیم جذب میں چلے گئے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق جو ہے وہ بظاہر ختم ہی ہو گئے اس بار ایسا ہوا شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے زندہ تھے تو عید والے دن جمعہ تھا اس مرتبہ مجھے یہ یاد ہے عید والے دن جمعہ تھا دس گیارہ سال قبل کی غالباً یہ بات ہے تو میں یہاں سے گیا تو میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ جو ہے وہ بہت خوشی دیکھی اور ابا جی کے ساتھ حسن عقیدت کا اس دن جو مظاہرہ تھا شاید زندگی میں جو ہے وہ کبھی میں نے دیکھا ہو تو میں نے کہا امی جی کیا بات ہے تو امی جی فرمانے لگی کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہوا ہے یا اس میں اتقاف کے دنوں میں بڑا خوف تھا ان دنوں کے اندر ہمارے اوپر اور ابا سے ہم بعض کا کسی سے بات کرتے تھے وہ ابائی سے کرتا تھا اور بعض کا تو ایسا ہوتا تھا ہم خود بھی کر لیتے تھے لیکن ایسے جو معاملہ روحانی معاملہ تھے وہاں جو ہے وہ یعنی چونکہ بھائی سختی سے نفی کرتے ہوتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ موتکف نے بتایا ہے کچھ موتکفین نے کہ رات کو دروازے مسجد کے بند تھے کہ اچانک اجالے ہوئے اور کوئی آپ کے حجروں میں آیا اور ہم نے اس کو واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شخص کون تھا وہ جو ان کے حجرے میں آیا میں نے بات کی لیکن مجھے تو انہوں نے جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے کوئی بات نہیں بتائی آپ پوچھیں آ اب میرے ذہن کے اندر یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یہاں خطابت کر رہا تھا اور علوم دینیا سے فارغ ہو گیا تھا اور یہ حدیث میں پڑھ چکا تھا کہ حضور نے شار فرمایا من رانی فل منام فصل جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھا تو ان کا خواب میرے ذہن میں تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور علیہ السلام ہوں اور یہ کرم نوازی ہوئی ان کے اوپر تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ ابا جی سے پوچھیں کہ کیا کرم نوازی ہوئی ہے اور میں نے ان کو کہا کہ میرا ذہن یہ ہے تو ٹیبل پہ سیویاں رکھی ہوئی تھی اور ابا جی ڈال کے ہمیں دے رہے تھے تو شیخ صاحب نے پوچھا کہنے لگے حضور آنکھیں تو آگے کرے میں زیادہ چونگنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھ کے آنکھیں ابا جی کی چونگلی پھر کہنے لگے ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے تو ابا جی جلدی جلدی سیمیاں ڈال کے نا پلیٹ میں کہتے ہیں شیخ جی یہ کھاؤ یہ بڑی مزے دار ہے پھر دو منٹ گزرے تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے ایک بات سنی ہے ہم تصدیق چاہتے ہیں اس کی تو ابائی نے پھر پانی ڈال کے کہا شیر جی پیاس نہیں لگی آپ کو یہ پانی پیو اور کیفیت ابائی کی بدلنے لگی تو اس کے بعد انہوں نے بھی نہیں پوچھا اور یہ راز ان کے سینے میں راز ہے وہ کیا تھا معاملہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے جو کہ ہماری جو تربیت کی گئی ہے میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ ذات رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرا وجدان طبیعت کہتی ہے اس کے بعد وہ دنیا سے بالکل تعلق ہو گئے اور نو دس سال آپ نے جب بھی دیکھا جس حالت میں دیکھا آپ سب کو پتا تو اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں تو میرا اندازہ ہے اور میں اپنے اندازے سے نہیں کہہ سکتا اور اگر میں انکار کروں تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا لیکن بہرحال یہ تو طے ہے کہ کوئی تھا جو ان کے حجرے میں اجالا کر گیا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی روشنی اور ایسے اجالے پیدا ہو گئے اور پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کی زندگی وہ چار سال یہاں بھی آپ کے سامنے ہیں جس وہ نیم جذب کی حالت میں تھے کوئی بھی آیا اور جس نے بھی اس کو دیکھا ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے جس نے بھی دیکھا ہے میرے والدے کے رامنے کو کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رب یاد نہ آیا ہو ان کو ضرور ان کو دیکھ کر خدا یاد آیا ہے رغبت دنیا کم ہوئی ہے اور ان کی زندگی کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں تو انہوں نے زندگی میں یہی ایک بات جو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کی وفات پر حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی اور حضور نے درد جو ہے وہ ونڈایا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور رو رہے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے عزیزن علیہ ما انتم باقی وہ جو دوسرا ماجرا ہے تو وہ معاملہ جو ہے چونکہ آپ نے اس کو ہمیں کچھ نہیں بتایا کچھ بتا دیتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا اور ہم اس پہ بہت اب بھی فخر کرتے ان کی ذات پہ چونکہ حضرت شیخ عبد العزیز دبار مصری نے ابریز میں لکھا ہے جس شخص کو عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہو جائے وہ دو ہزار نو سو درجے ولاد کے فوراں طے کر جاتا فوراں طے کر جاتا اور فرمایا اس کو ان درجات کے بارے میں پوچھا جائے اور اگر وہ جواب نہ دے تو کہو کازب ہے اور اگر جواب دے دے تو کہو کہ سچا ہے یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے تو اب یہ بات ابہام میں ہے میرا ذوق آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن جو اصل حقیقت تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھی کیا ہم اس کے بارے میں فائنل کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ پہلی بات جو ہے اس کے علاوہ بزرگوں کی جو کرامات تصنفات جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ باب ہے اور ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے اور کرامت کا منحصل انکار کرنا کفر ہے منحصل کرامت انکار کرنا کفر ہے اور کسی بزرگ جو مسلمہ ہو اس کی کرامتوں کا انکار گمراہی ہے لیکن بادل انہوں نے ساری زندگی ہمیں جس راہ پر ڈالا ہم ان ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہی بات کریں گے یہ بات کدبِ رسالتِ باب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے دس محرم کے دن جب میں نے اپنے والد گرامی سے بیعت کے لیے کہا تو دو سال تین سال ٹالتے رہے پھر محرم کی شام تھی کہ مجھے بلایا اور میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرمانے لگے جانتے ہو آج دن کون سا ہے تو میں نے پھر عہد کیا تھا کہ جیوں گا تو آپ کے لیے اور یا رسول اللہ مروں گا تو آپ کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے وقف رہوں گا اور الحمد مجھے فرمانے لگے کہ تمہ نہیں کرنا اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منع نہیں کرنا اور جب پھر لے لو تو پھر جمع نہیں کرنا یہ ساری زندگی میں رات کو آتا تھا نا جب دس قرآن سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ابا جی سے اجازت کے بغیر گیا ہوں آج میں پہلی مرتبہ ہمیں تلکین صبر ہے کیا لٹ گیا کسی <تصفح> کا باپ فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے کسی کا استاد فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے اور کسی کا شیخ چلا جائے دنیا اندھیرا نہیں ہو جاتا اور جس شخص کے سارے رشتے کٹھے چلے جائیں جب بھی آیا ہوں رات تین بجے آیا ہوں چار بجے آیا ہوں دو بجے آیا ہوں ان کی آنکھیں میری منتظر رہتی آہ، وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آزو لے کر تیری خواہ کے تربت پہ آؤں گا اب دعائے دعائیں شب میں کس کو میں یاد آؤں گا چشم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شو تو میں بات کر رہا تھا ان کی تربیت کے حوالے سے کہ میں جب آتا تو ان کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہوتی اور میں ایک حدیث حضور علیہ السلام کیا کہ جب اپنے والدین بڑاپے میں چلے جائیں تو ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ خوش ہو جائیں تو میں آکے زیادہ خدمت تو نہیں ہم نہیں کر سکے تو میں آ کے اس کی ٹانگوں پہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا تو دو ایک منٹ کے بعد ہی مجھے کہتے کہ چلو تھکے ہوئے اور سو جاؤ تو میں جا کے سو جاتا میری والدہ گرامی کی چارپائی کے بالکل ساتھ چارپائی تھی میرا یہ خیال ہوتا میں ان کو نہیں دیکھوں گا ان کی نگاہیں تو میرے اوپر پڑتی رہیں گی تو میں نے کہا اچھا آپ ایک دن ایسا ہو میں نے کہا پہلے آپ سوئیں تو کہتے تھے ٹھیک ہے یہ تقریباً چھ چار ماہ کی بات ہے تو میں چار پائی کے اوپر جھکا ہوا تو میں نے کہا پہلے آپ سنے کہتے ہیں ٹھیک میں نے کہا ابا جی آنکھیں بند کرے ابا آنکھیں آند کر اب میں خاموش ہو گیا ابا جی سمجھے کہ چلا گیا آنکھیں کھولی تو میں کھڑا تھا تو جلدی سے آنکھیں بند کر لی تو پھر ہنسنے لگے اور آنکھیں نہیں کھول رہے پر ہنسی جا رہے کہ میں کھولی اور یہ سامنے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھول لی تو میں نے کہا آپ نے پھر کھول لی تو وہ پڑے کہنے لگے تجھے دیکھنے کے لیے کھولی سال قبل جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں درس قرآن کی راہوں میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری شب جب میں نے جیلم سے بھی دینے سے بھی آگے جانا تھا تو میں نے اپنی امی سے اجازت چاہی انہوں نے روح کر کہا تھا کہ بیٹا جاؤ جمعہ المبارک پچھلے جمعہ کو میں آبادی سے اجازت لے کر جب کینٹ جمعے کے لیے جانے لگا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور بہت زیادہ خوش ہوئے میری سمجھ میں نہ آیا کیا معاشرہ اور کیا معاملہ ہے چلا گیا اس کے بعد پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے عصر کے بعد کاموں کی میں گفتگو کرنی تھی ایک فوتگی ہوئی تھی چیلم کا ختم تھا تو لوگ بعد میں ملاقات کے لیے کافی آئے ہوئے تھے عصر کی زانیں یہی ہونے لگی تو محترم مجھے لینے کے لیے جو آئے تھے ان کی تشویش میری نظر میں تھی لیکن وہ مجبوری تھی کہ جو ہے وہ سر کی جانے دے دو تو میں اپنے معمول کے مطابق نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھے مزہ گھر سے ہو اجازت لے آؤں تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی فرمانے لگے خیر نل جاتے خیر نل میں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی تین چار لوگ میرے ساتھ تھے یہاں بھی ہم موجود ہیں میرا وہ سالوان بھی جب ہم راستے میں اثر پڑی اور اس کے بعد جب ہم امداد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا ایسے میں جیسے میرا دل ڈوب رہا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا تو میں نے ان سب کو کہا میں نے کہ دیکھو کہ جب سورج اصل کے وقت پہنچتا ہے تو کتنے جلدی غروب پہنچاتا ہے اور ایسا در تھا اس سورج میں کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم نہ لوگ نہ سمجھ سکے شاید اس کا پیغام کو سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا لیکن میرا یہ مقصوم تھا کہ جب میرے والد گرامی کی آخری سانس آئی تو اس وقت میں سے قرآن دے رہا تھا میرے مالک زندگی میں میں نے جو بھی کمائی کی اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ نامہ امال کے سپرد کرتا ہوں اللہ ان کے درجے بلند فرماد آپ نے کہا تھا میری قبر کچی بنانا اور میری تعریفیں نہ کرنا یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس قرو محاسن موتاق کو حضور نے فرمایا اپنے فوج شدگان کی اچھی خصلتیں اور خوبیاں بیان کرو یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اپنے جوار رحمت میں جگہ دی اکیلا میں نے زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا شہن شاہ حف تکلیم کو بھی وہ اعزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا ہر دل دکھ سے بھرا تھا ہر آنکھ اور نم تھی اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہیں واویلا پیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پیرا دیا ہے کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی بارات جا رہی ہے اور وہ ایسے ہی منظر تھا اور اقبال کا وہ شعر اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے تو اقبال کا وہ شعر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے اقبال کہ نے کہا تھا نشانے مرد مومن باتو گوئن چون گائے آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے چونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسکراہٹیں آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی جن لوگوں نے لاہد میں اتارا جن لوگوں نے جنازے کو کندھا دیا جن لوگوں نے جنازہ پڑھا مجھے متعدد لوگ متعدد سے متعدد سینکڑوں نہیں درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے شاید مشاہدات کئیوں کے کی ہوں لیکن بعد جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کم لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئیں کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تہجد کے سجدے بھی مل گئے الحمد یہ ہے ان کا فیضان دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائی جب آپ کو لہد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں ہجوم و رش تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستھری زندگی عطا فرماد پاکیزہ زندگی جس میں تصنع نہیں تھا جس میں ریاکاری نہیں تھی جس میں بناوٹ نہیں تھی جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا ذرا تصور تو کرو ایک شخص ہے اس کی آٹھ بیٹیاں ان کی شادی ہونی ہے دو بیٹے ہیں اور وہ جو ہے وہ ستر اور اسی کے پیٹے میں ہے اور کاروبار بھی بالکل جو ہے وہ چند ہزاروں پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہے اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اپنی حویلی بیچ لیتا ہے اپنی سے بیچ لیتا ہے سب کچھ بیچ لیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی اور مجھے ایک دن جس کے لیے میں بات سنانے لگا پھر بات دوسری سمجھ نکل گئی کہ میں رات کو آیا میں ٹانگیں دبانے لگا تو مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو تو میں کہا کرتا تھا درس قرآن سے تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام سن کر تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو مانگتے تو نہیں ہو <متصال> حق بس۔ کی میں نہیں <متصال> <متصال> اللہ میں نے کہا تربیت کا دل بھی نہیں ہے بڑا مشکل ہے جب ضروریات منہ کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا اور شیخِ طریقت اور پیر کامل کا جو اصل روپ تھا اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش کیا اور مردِ درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے شیخ میں دیکھی ہم نے وہ ساری دولتیں جو ہیں وہ ایک در پر دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے نقوشے پاکی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے انیس سو میں روشن ہونے والا چوراغ اور وہ سورج جو طلوع ہوا تھا وہ دو ہزار آٹھ میں تہ مزار چلا گیا آج ان کی یادیں تو باقی ہیں دل بھی رو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کلب کو ایک اطمینان ہے ایک تمانیت ہے قلب ایک گنا تسکی پائے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بات پہ ساری زندگی ناز رہے گا ہماری آنکھ اس گود میں کھلی ہے اور اس شخص نے ہماری تربیت کی ہے جس نے ساری زندگی رسول کریم کی شریعت پہ پہرا دیا سوز و گداز درد یہ ان کو ورثے میں ملا تھا ان ان کو اپنے نانا جان کی طرف سے ورثے میں ملا تھا اور پھر قبلہ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ان کی تربیت تو جو ہے وہ کمال کر گئی اور ان کے اندر وہ ان کو وہ رنگ چڑھا دیا جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر ان کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا تو وہ درد وہ سوز وہ کیفیئر ہمیں اچھی طرح یاد ہے بچپن کی کہانی ہے چونکہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو وہ کسی اور جہان کے جو وہ مسافر تھے اس دنیا سے ان کا تعلق بہت واجبی سا رہ گیا تھا تو ہمیں بالکل ان کے خطبات یاد ہیں وہ بچپن میں میں نے جب تک جو وہ جمعہ شروع نہیں کیا ابا جی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتا رہا ہوں اور الحمدللہ اس بستی کو بھی اعزاز ہے کہ اس ممبر پہ بھی آپ نے آ کے ایک جمعہ پڑھایا تھا وہ لمحے اور وہ دن مجھے یاد ہیں اور وہ تھوڑے لوگ تھے پانچ مرلے کی یہ مسجد ہوتی تھی یہاں کے مقامی لوگوں کو سارے حالات سے آگے ہی ہے تو مجھے ابا نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت ساری دونوں تھے الحمدللہ یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کی نگاہیں تھیں اللہ ان کے نکوشے پاکیوں میں برکت ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے ہم ان کی کرامت بیان نہیں کرنی ان کی کوئی ہم نے کوئی قبل فروشی تو نہیں کرنی ہمیں انہوں نے ہمیں راہ دیا ان ساری زندگی اس رات پہ چلیں گے اس رات پہ گامزن رہیں گے آپ دعا کریں ہم دونوں بھائیوں کو اللہ ان کے نقوش تاکی ہی برکت تا اور یہ میں نے سولہ سال ہوئے یہاں جمعت المبارک پڑھا تھی پہلی مرتبہ یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی باتیں کی ہیں یہ وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے وہ اثاثہ تھے اور یقیناً ان, ان باتوں سے آپ بہت کچھ حاصل کیا ہوا ہوگا اور ان شاء اللہ اس سوالے سے ان کی اضاروں پاتی ہیں میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ اب. تو اللہ اپنی رحمتیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے اور درسِ قرآن کا یہ قافلہ ہے یہ آسودہ منزل ہوتا رہے جو لوگ میرے غم میں شریک ہوئے پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے اور ایک شخص جب اس نے سنا تو جا کے حصہ حرم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے آپ سے افسوس کرتا تو اب ایک لاکھ مرتبہ جوشی پڑھ چکا ہوں اب میں ہدیہ پیش کرتا ہوں اور تعزیت کرتا ہوں تو اللہ سب کو جزائیں دے دو دراز بستی میں جو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے میرے دکھ میں جو شریک ہوئے سب کو جزا دے ابا جی کے لگائے ہوئے پودے پروان چڑھتے رہے یہ مرکز ہے گاؤں مدرسہ ہے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ مرکز بھی پروان چڑھتا رہے اس موقعے کے اوپر ہمارے جو معاونین ہیں اس دارالعلوم کے چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہیں چاہے وہ مالی حوالے سے ہیں چاہے وہ دعاؤں کے حوالے سے ہیں میں اپنے والد کے کہ اس تذکرے کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو جزائے جزی لطافت ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں. سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان سے چلے جائیں ایمان سے خاتمہ ہو جائے جب سانس ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت رخ محبوب سامنے ہو یہی زندگی کا سرمایہ ہے اللہ تعالی۔ آخرت کی مزید برکتیں عطا فرمائے الحمد الانبیاء بلعالمین اللہ عمنی اصل ولافا ولافیت ولمافات دائ مَ تفدین و دنیا و آخر مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے انہوں نے جو کچھ پڑھا حاضر تعام اٹھے ہوئے ہاتھ سب کچھ قبول فرمایا جملہ کلام و تعام اہ و انتظام و انسلام کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرم حضور کے توسل سے جمی امبی علیہ السلام کی اروا کو ان کی امتوں کی اروا کو آقا کریم کی تمام امت صحابہ کرام ددوان اللہ علیہ مجمعین اہل اطہار اولیاء امت چہار خان وادھہ طریقہ کے بزرگان دین طریقہ نقش بندیہ کے جملہ مشائق کی اروا کو پیش کرتے ہیں قبول فروغ ان سب کی وساطت سے جو کچھ پڑھا گیا سب کا ثواب اپنے والد گرامی رامی شیخ مؤثن حضور قبلا اللہ حضور کے بلبا جی کی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی زندگی سے کروڑوں درجے بزخی زندگی بہتر فاہن. ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور اور خوشبودار اللہم آغفر ہو، ورحم، وانت خیر اللہ اللہم وقف بحری یام نب القبول اللہ بے اللہ بے اب نبی کا اللہ اللہ ورحم ہوا کما ربا اللہ یا مجلس میں جتنے لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش کر سب کی محفت کر جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے ان کے والدین کا سایہ لمبا کر <تصفح> اللہ ان کے والدین کا سایہ دراز فرما اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کی برکت کو اور میرے پیر بھائیوں کو اس صدمے جانے کا پہ حقیقی صبر دے دے وہ صبر جس کے سلے میں تو نے اجر رکھا ہمیں نصیف آمد اللہ ہمارے رشتے ہوئے زخم پر صبر کا پاہا رکھ دے تو کریم ہے گرم فرما دے اللہ ہمارے سروں پر ان کا جو سایہ تھا وہ بظاہر توٹ گیا لیکن ان کی رحمتوں اور ان کی روحانیت کا سایہ تمام مصطفی فقیروں کے سروں پہ سلامت رہے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دینا ہمیں اپنی یادیں اور محبت دینا جس طرح میرے بابا نے ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کی ہمیں بھی آخری ہچکی تک اپنے دین کی خدمت میں قبول فرمانا اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے اس مرکز کو آباد رکھنا مصطفیٰ آباد شریف کی بہاروں کو سلامت رکھنا اس مرکز کو بھی برکتیں عطا فرمانا. اے اللہ میرے بھائی کو صبر عطا کرنا میری بہنوں کو صبر میرے گھر والوں کو صبر عطا کر میرے بچوں کو صبر عطا کر میرے پیر بھائیوں کو صبر عطا کر اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال کر اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال ان کی قبر کو روشن اور منور رکھنا اپنا خاص کرم فضل شامل حال اے اللہ درس قرآن کے اس کاروام پہ ان کی جو نگاہیں تھیں وہ سلامت اور باقی رہیں اور اس راستے میں ہم چلتے رہیں شیطان النف کی شر سے محفوظ فرمائیں صلی اللّہ تعالی لنبی الامین علنبی امین وال اجمعین برحمتک یا ارخمن